السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی کیاسکس کا مرکز رحمانیہ مسجد بہا الدین ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادی له وشهذوا ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده رسول أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بشر الأمور محدثاتها وكل موضثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار من يضع الله ورسوله فقد رشد واهتدى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 فلیحدر خالف بہم فطنۃ بہم عَذَابٌ علیم عالم انسانیت کی تمام ترآفیت اور سعادت کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے وہ مبارک احکام ہیں جو آسمان سے نازل ہوتے ہیں انہیں قبول کرنے والا ابدی سعادت کا مستحق ہوتا ہے اور ان سے پہلو تہی برتنے والا انتہائی شقاوت اور اللہ ربرعزت کے غید و وغذ کا مستحق قرار پاتا ہے تمام تر برکتیں کتاب و سنت کی پیروی میں ہیں خواہ و اجتماعی برکتیں ہوں یا انفرادی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے حد القام و, و لارے خیر حیر المن طاربین سواحم کسی علاقے والے اللہ تعالیٰ کی ایک حد قائم کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اتنی برکتوں سے نوازتا ہے کہ چالیس دن اگر مسلسل زمین پر رحمت کی بارش برستی رہے اس کے نتیجے میں جو بھی برکتیں زمین سے ظاہر ہوں گی جو بھی پیداوار ہوگی اس سے کہیں زیادہ اللہ و عزت اس قوم کو عطا فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ کی ایک حد قائم کر دے تو اس سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ زمین والوں کی تمام تر سعادت آسمان والے کے بھیجے ہوئے نظام میں ہے اللہ تعالیٰ کی وحی میں ہے اور قرآن و حدیث کی اتباع میں ہے لیکن اگر زمین والے ایسے قوانین کا تتبر کریں یا اجرا کریں جو کتاب و سنت کے منافی ہوں اور دین اسلام کے مقاصد کے خلاف ہوں تو پھر وہ قوم یہ باور کر لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کے عذاب کا نشانہ بن سکتی ہے ہم گاہے و گاہے یہ بات عرض کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا جمہوری نظام سر, سر اسلام کے متصادم ہے اس نظام کو وضاح کرنے والے گفار ہیں اور اس نظام میں کوئی غیر و برکت نہیں ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت میں شامل ہونے سے اور کامیابی حاصل کرنے سے اسمبلی میں رسائی سے ہم کو اسلام کی بات کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور دین کی تنفیذ بے کسی حد تک پیش رفت کی اختیار کر لیں گے یہ ان کی بھول ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کہا لا میں شر کہ خیر جو ہے وہ کبھی براستہ شر نہیں آ سکتی خیر بذریعہ شر نہیں آ سکتی خیر کو لانے والی خیر ہی ہوگی کسی باطل اور شر کے ذریعے خیر کا آنا ناممکن اس نظام شر کے ذریعے شر تو آ سکتا ہے اور خلاف اسلام خلاف شریعت قانون تو آ سکتے ہیں لیکن دین اور سچی توحید اور پیارے بیغمبر کی سنت نہیں آ سکتی اور شر کے آنے کی ایک تازہ مثال وہ بعض قوانین ہیں جو عورتوں کے تعلق سے وضاح کیے گئے جو سراسر شریعت کے مقاصد کے خلاف ہماری خواتین یہ بات بابر کر لیں کہ ان کی تمام طرح آفیت اسی چیز میں ہے کہ ان کے مرد ان کے قوام ہیں اللہ پاک کا ارشاد ہے اور و قوامون علی النساء کہ مرد عورتوں کے قوام ہیں ان کے نگران ہیں یہ ایک عورت کی سعادت ہے کہ اس کے ذمہ صرف گھر کی داخلی سیاست ہے اور خارجی سیاست تمام کی تمام مرد کو سونپی گئی ایک خاتون کی حشمت اور وقار اس کے گھر کی چار دیواری میں ہے وہ شوہر کی مقفول بنی رہے اس کی زیر کفالت بنی رہے اور اپنے گھر کی چار دیواری پر توجہ دے اس میں اس کی عزت ہے حشمت اور وقار ہے ہمارے حکام بعض اوقات اپنے مغربی آکاؤں کو خوش کرنے کے لیے عورتوں کی آزادی کے تعلق سے اور ہمارے گھروں کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے اس قسم کے قانون بذا کرتے رہتے یورپ اس وقت متحر اور پریشان ہے اپنی معاشرتی بے راہ روی کی بنا پر وہاں گھروں کی اجتماعیت کا کوئی تصور نہیں ہے ایسے ہزاروں یا شاید لاکھوں بچے ہوں جنہیں ان کے باپ کا علم نہ ہو اور ہزاروں بچے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو اپنی ماؤں کو بھی نہیں جانتے لیکن ہماری یہ اجتماعی گھریلو زندگی رس کا تقدس اب تک برقرار ہے اور یہی یورپ کو تکلیف دیتی ہے اور ہمارے حکام ان آغاؤں کو خوش کرنے کے لیے عورتوں کی آزادی کے تعلق سے اور ان کی زندگی میں بے راہ روی آ جائے اور ان کو شوہر ان کے مساوی حقوق حاصل ہو جائیں طرح طرح کی قانون شادی کرتے رہتے ہیں لیکن ایک خاتون کا زیور حیا یہی ہے کہ وہ شریعت کے احکام کی پابندی کرے اسی میں اپنی سعادت محسوس کرے اور شرح حدود کو پامال نہ کرے اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں اور اس قسم کے سیاہ قوانین کو ٹھکرا دیں جو شریعت سے بغاوت کے مترادر ہیں جو شریعت کے مقاصد کو توڑنے والے ہیں ان قوانین پر غور کرنے کے بجائے ایک خاتون یہ سمجھے کہ شوہر کی خدمت حسن سلوک اچھا اخلاق یہی میری زندگی کا اصل مقصد ہے اور یہی کامیابی کا نظام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ شوہر غائب ہو تو اس کے گھر کی حفاظت کرے اور اس کے مال کی حفاظت کرے ویدا نادورا سرت ہو اور شوہر جب بھی اسے دیکھے وہ اپنے حسن اخلاق سے اس کو خوش کر دے جب بھی شوہر کی نگاہ اس کی طرف اٹھے تو اس کی اخلاقی حالت اتنی عمدہ ہو کہ وہ نگاہ خوش ہو کر پلٹے اور لوٹے یہ فرامین ہمارے لیے مشاعرہ ہیں نہ کہ یورپ کی سیاہ تہذیب جس میں آزادی سوائے ملامت اور گناہوں کی غلاثت کی کچھ بھی نہیں میں خواتین کے لیے ایک آئیڈیل خاتون پیش کرتا ہوں کہ اسے اپنا اسواہ بنائیں مش رہ بنائیں یہ اللہ کے بے کی صحابیاں ہیں کنیت کے ساتھ زیادہ معروف تھیں ام حرام بنت ملحان رضی اللہ ہے ان کے نام میں اختلاف ہے تاریخ کی بعض کتب میں سہلا ان کا نام تھا اور بعض کتب میں عیسا رمیلہ نام بھی مذکور ہے لیکن پوری زندگی اپنی کنیت کے ساتھ معروف رہی ام سلیم رضی اللہ عنہ جن کا شمار سابقین میں ہوتا ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت لے کر پہنچے اور اس دعوت کو عام فرمایا تو جن صحابہ کو سبقت کا شرف حاصل ہے بس سابقون سابق المکر جن کو سبقت کا شرف حاصل اور کیا کہنا ان الدین کا یہ مقربین میں سے اللہ کے مقربین میں سے تو ان صاب میں ام حرام کا نام بھی شامل اور داخل ہے ان کا شوہر مارے ابن نور مشرق تھا اپنی بیوی بی کا اسلام قبول کرنا برداشت نہ کر سکا اس نے ڈٹ کر ان کے اسلام کی مخالفت کی مگر ام حرام استقامت کا پہاڑ بنی رہی شوہر ناراض ہو کے گھر سے چلا گیا شام چلا گیا اور کسی حادثے میں موت کا شکار ہو گیا ام حرام بیوہ ہو گئی لیکن مشرق شوہر سے جان چھوٹ گئی تب انہیں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کا پیغام دی ابو طلحہ بھی کافر تھے مشرق تھے نے کہا کرا میں مسلمان ہوں اور پیارے بیگمبر کی متبع ہوں تم مشرق اور کافر ہو بھلا ہمارا نکاح کیسے ہو سکتا ہے اور اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو اسلام قبول بول کر اور اپنے مشرق ہونے کی جو ایک نفوست ہے اس کی وجہ مجھ سے سن لو کہ تعبد اللذی نبدا من اللہ اس بات پر غور کرنا کہ تم جس معبود کو پوچھتے ہو وہ تو زمین سے اگا ہے یہ درخت کا پجاری تھا ایک ایسا بدھ جو ایک درخت سے معروف تھا اور ابو طلحہ انصاری اس پر جاتا اور اسے اپنا معبود بناتا اور سجدے کرتا اس حقیقت پر غور کرنا کہ یہ درخت تمہارے سامنے اگا اور تمہارا معبود پر بیٹھا ابو تعلق رات بھر سوچتے رہے بلا نکتا ذہن میں آ اور صبح ام حرام کے پاس آ اور کہا کہ ان لا الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ اسلام قبول کر لیجیے ابو تعلق بعد میں اسلام کے فارس بن گئے شاسوار بن گئے ماہر تیر انداز بن گئے اور چوٹی کے مجاہد بن گئے اور بہت سی حدیثوں کے راوی بن گئے جب ام حرام نے ابو طلحہ کا اسلام اپنے سامنے دیکھ لیا تو اپنے بیٹے انس سے کہا کہ میرے بیٹے تم ولی بن کر میرا نکاح ابو طلحہ سے کر اور چونکہ ابو طلحہ میری دعوت پر مسلمان ہوئے ہیں تو میں ان سے حک مار نہیں لوں گی ان کا اسلام ہی میرا حک مار کہ میری دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو میری طرف سے حکمار کا کوئی تقاضہ نہیں ہے میں یہ تصحیل ابو طلحہ کو دینا چاہتی ہوں ان کا اسلام قبول کرنا ہی میرا حک مار اس نیک بیوی بی کی سعادت کہ خود بھی میں سے تھی اور ابولہ بھی ان کی دعوت پر اسلام قبول کر گئے اور بعد میں اسلام کے لیے بڑا بارآور اور نفع بخش ثابت ہوئے بے تحاشہ انہوں نے دین کی خدمت کی یہ اس خاتون کی برکتوں میں سے ایک برکت چنانچہ ابو طلحہ کی بیوی بن گئی اور ان کے رشتے میں آ گئی ام حرام رضی اللہ تعالی عن اسلام سے کس قدر محبت تھی آپ نے سن لیا نبیر اسلام سے کیسی محبت تھی جب پیارے بے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ مربع تشریف لائے ام حرام جو کہ مدینہ کی صحابیہ تھی سوچتی رہی کہ بے ابر اسلام کو کیا توقع دو اور کس طرح آپ کی محبت حاصل کرو چنانچہ اپنے بچے انس کو لے کر آ گئے یہ انس بن مالک ان کے پہلے شوہر جو کہ کافر تھے مالک بھی نظر کی کہ بیٹے تھے دس سال کی عمر کے تھے جب نبی اسلام مدینہ پہنچے اور کہا کہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو تحفہ دینا چاہتی ہوں یخ یہ میرا بیٹا انس یہ آپ کا خادم بن کر رہے گا مسلسل آپ کے ساتھ رہے گا اور شب و روز آپ کی خدمت کرے گا اسے قبول کر لیجیے اپنی خدمت میں قبول کر لیجیے پیارے بے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس کو اپنی خدمت کے لیے قبول کر لی یہ اس نیک خاتون کا ایک اور شرف کہ ان کا بیٹا خادم الرسول کے لطف سے معروف ہوا اور مسلسل دس سال اللہ کے پیارے بے کی خدمت کی اور نبی علیہ اسلام کو ان سے محبت بھی بہت تھی انس نماتے ہیں کہ بدلہ ہے ماں گورہ بنی بلا بہار دس سال اللہ کے پیارے بے حمر خدمت کی اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی مجھے نہیں مارا بلکہ نہ کبھی ڈانٹا بلا مال علی لما فعال تکا اور کبھی اتنا بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا حالانکہ میں بچہ تھا باد بچپنے کی بنا پر بچوں میں کھیل کود شروع کر دیتا اور اللہ کے پیارے میں عمر سے غافل ہو جاتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے ڈانٹا ڈانٹا نہیں ہمیشہ محبت اور پیار کیا یہ بھی ان کے حرام پہ ایک شرخ ہے کہ ان کا بیٹا خادم الرسول بن گیا اور خادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا جو کہ ایک بہت بڑا بہت بڑی سعادت ہے اور ایک ایسا عمر جو موجب شہادت ہے یہ خدمت انس نے کی اور اپنی والدہ کے کہنے پر کی پورا یہ صدقہ جاری ہے ان کی والدہ کے لیے تو یہ اس نیک بیوی کی دین سے محبت اللہ کے پیارے بے سے محبت اسلام کی طرف ثبقت کا شرف تو اس خاتون کو اپنے لیے آئیڈیل بنائے جائے اپنے لیے نمونہ بنائے جائے اس خاتون کا شوہر کے ساتھ تعلق ایسا تھا صحیح بخاری بیٹا ام حرام کی گود میں تھا جو کہ بیمار تھا لیکن وہ تجارتی ٹرپ بھی ضروری تھا چنانچہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے بیمار بیٹے کو چھوڑ کر اور اگلے ہی دن بیٹے کا انتقال ہوگا روسی رات ابو طلحہ کی واپسی بھی ہوئی ام حرام کو ان کی آمد کی تلا تھی تمام اہل خانہ کو منع کر دیا کہ میرے شوہر کو بیٹے کے انتقال کی خبر نہیں دینی وہ سفر میں تھا سفر میں کیسے حالات ہوتے ہیں اور کس طرح وہ گھر لوٹے گا ہمیں معلوم نہیں ہے تو میں آتے ہی اس کو پریشان کر دوں بیٹے کی وفات کی خبر سنا کر یہ ان کے ذہن میں اپنے شوہر کی حیبت اور ان کے دل میں شوہر کا مقام و احترام تھا کہ باہر سے آنے والا شوہر پتہ نہیں کن حالات کا سامنا کرتا رہا اور کس طرح گھر لوٹا ہوگا کاروبار میں نفع ہوا یا نقصان ہوا اور میں آتا ہی ایک اور خبر سنا دوں اور ان کی پریشانی میں اضافہ کر دوں یہ ہے ام حرام صبر و عظیمت کا پہاڑ اور ان کے دل میں شوہر کی حیبت اور اور مقام اور یہ عظمت ہونی چاہیے تبھی تو شریعت نے ایک عورت کے لیے کسی کے فوت ہونے کا سوک نہیں رکھا فرمایا کہ لا وليوم الاخر، ایک عورت کے لیے حلال ہی نہیں کہ کسی میت پر تین دن سے بڑھ کر سوگ بنائے مرد پر تو سوگ ہے ہی نہیں نہ ایک دن کا نہ تین دن کا عورت چونکہ نرم دل ہوتی ہے تو اس کو تین دن کے سوگ کی اجازت دی گئی مگر فرمایا کہ شوہر کا مقام چونکہ بہت ہی اعلیٰ اور برتر ہے تو شوہر اگر فوت ہو جائے تو اس کی فوتگی پر چار ماہ اور دس دن کا سوگ ضروری ہے اس دوران اپنے شوہر کے گھر سے باہر نہ نکلے یہ اس کی تعدیم شان اور اس کے اجلال کا تقاضا ہے اس کے گھر ہی میں ٹکی رہے زیب و زینت اختیار نہ کرے زیور کا گور ڈھیر لگا ہوا ہے لیکن کوئی زیور نہ پہنے کوئی سنگھار نہ کرے حتیٰ کہ آنکھوں میں سرما نہ لگا ایک عورت بے دمب علیہ کے پاس آئی میری بیٹی بیوہ ہو چکی اور اس کی آنکھوں پہ تکلیف ہے اسے سرما استعمال کرنے کا نقصت ہے فرمایا کہ نہیں کہ چار ماہ دس دن صبر کرو تمہیں جاہلیت کے وہ دن بھول گئے جاہلیت میں ایک عورت اگر بیوہ ہوتی تو اسے ایک ڈربے نماز پنجرے میں بٹھا دیا جاتا وہیں وہ رہتے وہیں کھاتی پیتی وہیں اپنی ساری حاشتیں پوری کرتی غلاصت کے ڈھیر میں رہتے بدبوؤں کا مرکز ہوتا اور پورا ایک سال اس کو رہنا ہوتا تھا تاکہ شوہر کی جو تعدین ہے اور جو اس کا مقام اور حیبت ہے اس کا تقاضا پورا ہو سکے اور جب سال پورا کر کے وہ ڈربے سے باہر نکلتی تو اسے اس بکری کی ایک مینگنی دی جاتی اور وہ مینگنی پھینکتی یہ اشارہ اس طرح ہے کہ شوہر کی جدائی پر اور اس کے انتقال پر میرا ایک سال تک ڈربے میں بیٹھنا کے ڈھیر بیٹھنا یہ اگرچہ ایک بڑی تکلیف دے اور عضیت ناک زندگی ہے مگر شوہر کے مقابلے میں یہ ایک سال اس ایک مہنگنی کے برابر بھی نہیں ہے فرمایا کہ چاہلیت میں تو یہ ہوتا تھا اور اب تم چار ماہ یہ آنکھوں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی ہو قطر نہیں تمہاری بیٹی سرما استعمال نہیں کر سکتی یہ شوہر کا مقام مطلب اور یہ حیرت ام حرام کے دل میں تھی کہ میرا شوہر ایک سفر سے آ رہا ہے پتہ نہیں کس کیفیت میں گھر لوٹے گا تو انہیں بیٹے کے انتقال کی خبر نہ دینا رات ہو گئی ابو طلحہ پہنچ گئے آتے ہی بیٹے کا پوچھا کہ میرے بیٹے کا کیا حال عرض کیا کہ آپ کا بیٹا بہت آرام سے ہے بہت آفیت سے ہے پہلے سے بہت ہی اسکن مما کان پہلے سے بہت زیادہ سکون ملے ان کا اشارہ وفات کی طرف تھا کہ بندہ فوت ہو کے پرسکون ہو جاتا ہے اور شوہر یہ سمجھے کہ ان کو آفیت دے دی گئی اور شفا دے دی گئی شوہر بھی ہو گئی اب کھانے پینے کا اہتمام موجود تھا کھانا پیش کیا اور جب سونے کا وقت آیا تو شوہر کو اس جو تعلق کی بھی خواہش ہوئی اس نیک بیوی نے اس پر بھی انکار نہ کیا اور اپنے شوہر کی اس رغبت کو بھی پورا کیا اور استواجی تعلق قائم کیا اور پھر جب صبح ہوئی تو اپنے شوہر کو ایک منطقی دلیل دے کر سمجھایا کہ آپ کو کسی نے کو امانت دی ہو اور آپ کے پاس وہ امانت موجود ہو اب امانت دینے والا وہ امانت واپس لینا چاہتا ہے تو آپ اس کو امانت واپس نہیں کریں گے واپس نہیں لوٹائیں گے کہا کیوں نہیں امانت کا تقاضہ یہی ہے کہ اس کی امانت اس کی طلب پر واپس لوٹا دی ہے تو اس نیک بیوی نے کہا پھر یہ بیٹا اللہ کی امانت تھا اور اللہ نے اس کو واپس لے لیا کہا کہ احتزم یا اب اتل ابو اب اپنے بیٹے کی وفات کی خبر سن کر صبر کر کے اللہ سے اجر لے لو سدمہ تو پہنچ گیا مگر اب صبر کر لو اور اللہ سے اجر لے لو انہ خیر مومن کا معاملہ کتنا عجیب پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے جو اس کے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر صبر کرتا ہے بدا خیر اللہ یہ بھی اس کے لیے کتنا بہتر ہے فائزہومن مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے خوشی پہنچے تو بھی اللہ کو راضی کر لیتا ہے اور غم لاحق ہو تو بھی اللہ کو راضی کر لیتا ہے طلح جب دیکھا کہ میری بیوی ایک عورت ہونے کے باوجود صبر و استقامت کا پہاڑ بنی ہوئی ہے عظیمت کا پہاڑ بنی ہوئی ہے کہ مجھے پریشان نہ کرنے کے لیے بیٹے کی وفات کی خبر بھی نہ دی اور میری استواجی خواہش بھی پوری کی اور میرے آنے پر میری عمدہ ضیافت بھی کی اور اب کتنی استقامت کے ساتھ یہ خبر دے رہی ہے ابو طلحہ کو بھی صبر آ گئی صبح اللہ کے پیارے عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کا پورا واقعہ عرض کر دیا نبی اسلام تھوڑا سا مسکرائے ایک حدیث کے رفان ہیں بہ جمبے کو مار کہ گویا تمہارا بیٹا تمہارے پہلو میں تھا اور تم نے دلہا اور دلہن بن کر رات گزار دی تمہارا بیٹا تمہارے پہلو میں تھا اور تم نے یہ رات گزاری اللہ تعالیٰ آپ کی اس رات میں برکتیں اللہ آپ کی اس رات کو برکتوں سے بھر دے رات کے اس تعلق سے ام سلیم حاملہ ہو گئی اور اللہ نے کوئی بیٹا دیا عبداللہ بن اب طرح جو قرآن کا حافظ تھا اور اس کی پشت دس اولادیں پیدا ہوئیں اور وہ سارے کے سارے قرآن کے قاری قرآن کے حفاظ اور چوٹی کے محدثین تھے یہ اس نیک خاتون کی استقامت اور اس کی عظیمت کا صلہ ہے اور اس کی عظیمت کی برکت ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کی کیا عمدہ مثال ہو سکتا ہے تاریخ میں اس کی اور کوئی مثال نہ ہو لیکن ایک بیوی اس کا تمام تر ساتھ اس کا شوہر ہے اگر وہ یہ بابر کر لے تو یہ اس کے لیے موجب و خیر و برکت ہے چنانچہ اے خاتون اسلامی خاتون تیرے لیے نمونہ وہ کالے قوانین نہیں ہیں جو گاہے بگاہے بنتے رہتے ہیں تیرے لیے یہ نمونہ اللہ کے پیارے دِمر کی, کی صحابیات ام سنین کا کردار اللہ کے پیارے دمر کو اس خاتون سے بڑی محبت تھی اور نبی السلم گاہے بگاہے اس کے گھر جایا کرتے تھے بعض دفعہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ سلم آپ صرف خواتین میں سے ام سلیم ام سلیم کی زیارت کرنے جاتے ہیں باقی کسی خاتون کے ہاں نہیں چاہتے رسول اللہ صلی اللہ سم نے فرمایا میں اس کی تنجوئی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس نیک بی بی کا بھائی اور اس کا والد میرے ساتھ جہاد میں شہید ہوئے ہیں اس نے بڑی قربانیاں پیش کی حرام بن ملحان اس کا بھائی تھا جو بیر ممونا کے حادثے میں ستر کلر میں شامل تھا اور ان کو دھوکے سے شہید کیا گیا حرام بن ملحان نے جب محسوس کر لیا کہ دھوکا ہو چکا غدر ہو چکا تو فرمایا موت حالان کے سامنے تھی کے پیارے پیغمبر کا پیغام تو سن لو ہمیں معلم اور قاری بنا کر بھیجا گیا پیغام تو سن لو لیکن بہ نہ دی گئی اور پیچھے ایک ظالم نے نیدے کا وار آپ کو شہید کر دیا خون بہ رہا تھا اس خون کو کٹھی میں بھرا پر اپنے چہرے اور سینے پر چھڑکا اور زبان پر بے ساختہ یہ الفاظ نکلے اور ربل کرنا مجھے رب خوابہ کی قسم نہ کامیاب ہوگی تو فرمایا کہ میں ام حرام ام سلیم کی زیارت کے لیے جاتا ہوں اس کی ترجوئی کرنے کے لیے اسے بڑے سپنے پہنچے اس کا بھائی بھی شہید ہوا ہے اور اس کا والد بھی شہید ہوا ہے تو یہ ام سلیم کی بابرکت زندگی اور ام سلیم کی ایک حیات طیبہ کس کی ایک جھلک ہم نے دیکھی دین سے اس قدر محبت یہ ایک دفعہ نبی اللہ رسلام کے پاس آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ انس یار سلسل ہاں یہ میرا بچہ انس اس کے لیے کچھ دعا کر دیجیے اس کے لیے دعا کر دیجیے یعنی دین سے محبت ہے بیٹے کے لیے کیا چاہیے اللہ کے پیارے دعائیں چاہیے باقی یہ دنیا بھی ترقی تجارتیں اس طرف کوئی التفات نہ تھا اس کے لیے دعا کر دیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا کر دی اللہم اکثر مالہ الجنہ اے اللہ ود کے مال کو بڑھا دے اور اس کی اولاد کو بڑھا دے اور اس کو جنت کا داخل احتیاط فرماتی دی اور بعض حدیث میں یہ دعا بھی ہے کہ اس کی عمر میں برکت دے دی اللہ تعالی نے ساری دعائیں قبول کر عمر میں برکت دے دی نوے ہجری میں فوت ہوئے اس وقت ان کی عمر سو سال تھی اور بعد روایتوں میں ایک ستانوے ہجری کے الفاظ ایک سو سات سال کی عمر میں فوت ہوئی اور اس کا بیان ہے کہ اتنے بچے عطا نے دیے اور کوتھی اور پڑکوتے کہ مجھے ان کے نام یاد نہیں تھے ایک سو پچیس بچے اپنے ہاتھ سے میں نے دفن کی ایک سو پچیس بچوں کا جنازہ میں نے خود پڑھا اور ان کی تصفین کی بچوں سے براد یہ نہیں کہ وہ دو دو چار چار سال کے منع ہوں گے جب باپ سو سال کا ہے تو اولاد کوئی ساٹھ سال کی ہوگی کوئی اسی سال کی کوئی ستر پچہتر سال کی فرمایا کہ ایک سو پچیس بچے میری پشت سے پیدا ہونے والے انہیں میں نے اپنے ہاتھ سے دفر کیا اللہ نے اس قدر اولاد سے نوالا اور مال کی برکت بھی اس قدر دی اس قدر مال کی برکت دی فرمایا کہ لوگوں کے باغات تھے ان کے باغات ہر سال ایک فصل دیا کرتے تھے ایک بار پھل دیا کرتے تھے اور میرے سارے باغات ہر سال دو دفعہ پھل دیا کرتے تھے اللہ نے اس قدر مال کی برکت دی اور مالک رضی الحمد للہ بعض اوقات رو پڑ دے اور یہ فرما کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیارے پیغمبر کی دونوں دعائیں قبول کر لی مال کی برکت بھی دے اور اولاد کی برکت بھی دے دی انتظر اب تو تیسری دعا کی قبولیت کا منتظر ہو بعض ہو الحال کہ یا اللہ اس کو جنت میں بھی داخل فرما دینا دو دعائیں پوری ہو چکی یقین ہے کہ تیسری دعا بھی قبول ہو جائے گی اب اسی کا انتظار ہے اللہ اسی دعا کو قبول فرما لے اور جنت کا داخل اضاف فرما دے تو یہ برکت بھی تو اسی نے بی بھی کہ اس نے تصرف کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے پیارے بمر کے پاس آئی اپنے بیٹے کے لیے دعا کا مطالبہ کرنے کے لیے امر سلیم کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی نبی علیہ السلام مدینے سے کچھ دور تھے ان کے دل میں ایک عزم پیدا ہوا کہ اس بیٹے کے پیٹ میں داخل ہونے والی پہلی غذا میرے پیارے پیغمبر کا پیارا لعاب ہونا چاہیے لہذا انتظار میں بیٹھ گئی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر آئیں گے اور آپ کا لعاب دہن ان کے پیٹ میں اترے گا پھر انہیں دودھ پلاؤں گی اور پھر باقی خوراک اور غذا ان کو دوں گی چنانچہ بیٹا بھوک سے بلک رہا ہے لیکن انتظار کرتی رہی حتیٰ کہ رسول اللہ وسلم تشریف لے آئے ام بیٹا لے کر ان کی خدمت میں پہنچ گئی رسول کریم سے نے کھجور چبا کر دے رہے زبان اور اپنے ہونٹ حرکت دے رہے اور اللہ کے مسکرا رہے اور ساتھ ساتھ فرما رہے خوب اور انصاری تمر حب الساری تمر کہ دیکھو انسار کو کھجور کتنی پسند ہے یہ بچہ ابھی چند گھنٹوں قبل دنیا میں آیا اور کھجور کا کتنا اس کو تعارف ہے کتنے شوق سے یہ کھجور کو چبا رہا اور اپنی زبان اور اپنے ہونٹوں کو ہلا رہا تو یہ بھی اللہ کے پیارے کی عمر سے محبت کی دلیل ہے کہ بیٹا بھوک سے رو رہا ہے پریشان ہے مگر ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ صبر کیے ہوئے ہیں کہ سب سے پہلے اس کے پیٹ میں اللہ کے پیارے میں کا لوہا ادھرے گا پھر اس کو بقیہ خوراک اور دودھ پلاؤں گا تو یہ نیک خواتین یہ خواتین کا آئیڈیل ہونی چاہیے کیا ان کی زندگی تھی اور کیا دین سے ان کا تعلق تھا کیا گھر سے ان کو محبت تھی کیا شوہر کا مقام ان کی نگاہوں میں تھا اللہ عبر صحیح بخاری کی حدیث ہے جناب انس کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخلت الجنہ میں جنت میں داخل ہوا یہ آپ کا خواب ہے اللہ تعالی نے خواب میں مجھے جنت میں داخل کیا فائدہ سمیت و خشف میں نے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی جیسے وہ آ رہا ہے میری طرف کسی کے قدموں کی آہٹ سنی میں نے پوچھا کہ من ہادی یہ من ہادا یہ آواز کس کی ہے یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے جبریل نے فرمایا کہ یہ آواز ام انس کی ہے بنت مرحان کی جو ان کا نام تھا یہ ام حرام کی آواز ہے انس ابن مالک کے والدہ کے قدموں کی آواز ہے اور جناب جابر کی روایت سے بھی ایک حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے رسول اللہ صاحب نے ساتھ فرمایا ارید الجنت مجھے جنت دکھائی گئی خواب میں جنت دکھائی گئی تو میں نے ایک منظر دیکھا میں نے دیکھا کہ ایک, ایک عورت جنت میں موجود ہے جنت میں آ جا رہی ہے میں نے اس عورت کو پہچان لیا امراۃ وبی طلحہ ابو طلحہ انصاری کی بیوی تھی یعنی ام حرام یہ خاتون تھی جسے میں نے پہچان لیا ثم تو خشف پھر میں نے قدموں کی آہٹ سنی یہ قدموں کی آہٹ کس کی تھی یہ میرے صحابی بلال رضی اللہ عنہ کی تھی تو ام حرام کو یہ مقام حاصل ہوا اللہ کے پیار بیگمبر کو خواب دکھایا گیا اور جنت میں یہ نیک خاتون دکھائی گئی تو اس کا جنتی ہونا اور یہ بشارت پا لینا کس چیز کا صلا تھا اسلام کی ثقت کا اللہ کے پیار بیگمبر کی محبت کا اپنے اہل و مال کی محبت کا اپنے شوہر کی صد وفاداری کا حسن سلوک کا کس چیز کا صلا تھا یہ جو اللہ نے عطا فرما دیا کہ اللہ کے پیارے بیگمبر کو باقاعدہ جنت کا منظر دکھا دیا گیا اور یہ نیک بی بی جنت میں باقاعدہ دکھا دی گئی اور صحابہ کو یہ بشارت دی گئی اللہ تعالیٰ اس خاتون سے راضی ہو جائے اور مستقل رضا عطا فرما دے اور ہماری مسلم خواتین کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہ بھی بجائے اس کے کہ آج کل کے ان سیاہ قوانین کو یا کفار کی ثقافت کو اپنا مشعل راہ بنائے ہندوانہ تہذیبوں کو اپنا مشء راہ بنائیں بلکہ وہ ان اسلامی خواتین کو ان صحابیات کو اپنا مشہ لے راہ بنائیں اور اپنی زندگی کا زیور بنائیں اپنا ایک اثاثہ بنائیں اور ان کی حیات طیبہ کی پوری پوری ترجمانی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سلا اور وہ مقام حاصل ہو جائے جو مقام صحابیات کو ملا ورنہ میرے دوست اور بھائیوں اور میری بہنوں اگر ہم اللہ کے قانون سے بغاوت اختیار کریں گے اور پہلو تہی برتیں گے اور ہم ان بزی قوانین ان سیاح قوانین کی طرف دوڑیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا آزاد ہمیں لاحق ہو سکتا ہے اللہ پاک کا فرمان ہے اور یوسیب احمد عذاب العلیم ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے یا اللہ کے رسول کے کسی ایک امر کی مخالفت کرتے ہیں کہ انہیں فتنہ لاحق نہ ہو جائے اور آخرت کا دردناک عذاب اس کے لپیٹے میں نہ آ جائے کون لوگ چل اور اس کے رسول کے کسی ایک عمر کی مخالفت کرتے ہیں کسی ایک عمر سے بغاوت اختیار کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے دنیا میں فتنہ لاحق ہونے سے اور آخرت کے دردناک عذاب سے اللہ پاک ہمیں فہ میں صحیح عطا فرما دے اور شریعت کی اتباع کی توفیق دے دے حقول اللہ علیم باہر